يا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضللا ومن يضلل فلا هاديلا وأشدو الله لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشدو أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون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 وَمَنْ يُدِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر رمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله سمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وعلى الأرش استباه وقال في مؤذٍ آخر آمنتم من في السماء آمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور وقال رسول الله صلى الله عليه وعلي وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهرد قابل اهترام سامعين مشاہدین ان ایام میں ہمارے ملکوں میں بہت سارے لوگ معراج کا جشن مناتے ہیں معراج کا جشن منانا شریعت اس کا کیا حکم ہے گزشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کا حکم بتایا تھا کہ دین کے اندر بدات ہے ناجائز ہے حرام ہے آج کے اس خطبے میں معراج سے یا معراج کا جو پیغام ہے ہمارے لیے پوری ملت اسلامیہ کے لیے ان اہم پیغامات میں سے دو اہم ترین پیغام میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دینا بہتر سمجھتا ہوں وقت کی مناسبت سے کہ لوگ جشن تو مناتے ہیں لیکن معراج میں ہمارے درس کیا ہے معراج ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کے ذریعے سے ہماری کن کن چیزوں کی صلاح ہوتی ہے ان چیزوں کی طرف توجہ توجہ کیے بغیر لوگ صرف جشن منانے کے اندر مصروف ہیں لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے درس کیا ہے اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے بہت سارے دروس ہیں بہت سارے پیغامات ہیں لیکن دو اہم پیغام میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا سب سے پہلا پیغام معاج کا یہ ہے آج جو بہت سارے لوگ معراج کا جسر مناتے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کا بلکہ ان تمام لوگوں کا اس پیغام پر عمل نہیں ہے اس پیغام کے مطابق ان کا عقیدہ نہیں ہے اور یہ پیغام یہ ہے کہ اللہ ہر برامن کی ذات آسمانوں کے اوپر ہے ہر جگہ نہیں ہے آج جو جشن مناتے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ حبرامن کی ذات ہر جگہ موجود ہے یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ اللہ اور براہمن کی ذات اوپر آسمانوں کے اوپر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو میرا کا اتنا بڑا واقعہ کیوں پیش آیا جب اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر موجود ہے ہر جگہ موجود ہے تو پھر اوپر جانے کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کتنے قریب ہوئے کہ قلم کے چلنے کی سسراہٹ آپ نے سنی آسمانوں کی سیر کی انبیاء سے ملاقات ہوئی سب کو سلام کیا سب نے آپ کی نبوت کے اقرار بھی کیا اور اللہ رب برہمین سے ہم کلام ہوئے اللہ رب براہین سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا تو یہ آسمانوں کی شعر آپ نے کی معراج کے معنی ہوتے چڑھنے کے نیچے سے اوپر کے جانے کو عروج کہا جاتا ہے اوپر سے اگر کوئی چیز آتی ہے اس کو نزول کہا جاتا ہے اترنا معراج معنی چڑھنا چڑھنا اور چڑھنا اوپر کی طرف ہوتا ہے اگر اللہ ابامن کی ذات ہر کے موجود ہے تو پھر میراج کا واقعہ پیش آنے کی ضرورت نہیں تھی آج جو لوگ جشن مناتے ہیں ان میں سے تمام یا اکثر لوگوں کی عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ ابامن کی ذات آسمانوں کے اوپر نہیں بلکہ ہر موجود ہے حالانکہ عقیدہ سراسر کفر کا عقیدہ ہے قرآن و سنت کے اندر بے شمار مشوص ہیں جن سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ البامن کی ذات عرض پر جلوہ فروز ہے اور پر بلند ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر کے نہیں ہے اس پر اشباع ہے سنب صالح کا تمام ام کرام کا اور یہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے تمام نبیوں کا دین یہی تھا کہ اللہ اربان کی ذات اور پر جلوہ فروغ دے یہ عقیدہ ہے یہ دین ہے یہ عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں تھا نبیوں کے درمیان ان کے یہاں مسائل کے اندر کچھ فرق تھا نماز پڑھنے کا طریقہ وضو کرنے کا طریقہ لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں جو عقیدے کی سے متعلق چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے ان کے ہاں کوئی اختلاف ہوئی سب کا دین ایک تھا تمام نبیوں کا دین تھا کہ اللہ البامن کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے اللہ البامن کی ذات عرض پر جلوہ فروغ ہے ہر انسان کی عقل بھی کہتی ہے ہر انسان کی فطرت کہتی ہے انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اپنے نگاہوں کو آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے اسے توقع ہوتی ہے کہ آپ کو اوپر سے مدد آئے گی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا انسان کی نگاہیں اوپر جاتی ہیں اس لیے انسان کی فطرت بھی کہتی ہے انسان کی عقل بھی کہتی ہے کہ اللہ البرہمن کی ذات ہر جگہ نہیں بلکہ بلکہ اللہ کی ذات عرش کے اوپر جلوہ فروخت ہے سور غافر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرعون کے بارے میں بیان کیا ہے کہ فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا یا حامان یا حامان ابحن ابلغ الاسباب اسباب السماوات فعت موسا وہ ان لازم کا دبا فرعون کے بارے میں اللہ رب برآمد بیان کیا کہ کی فرعون نے اپنے وزیر احمان سے کہا میرے لیے محل بناؤ میں اوپر جاتا ہوں جا کر کے دیکھتا ہوں اوسا کے معبود کو فرعون اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس کی فطرت کہتی تھی کہ اللہ کی ذات اوپر ہوگی اس لیے اس نے اپنے وزیر احمان سے کہا کہ میرے لیے محل بناؤ جگہ بناؤ میں اوپر جا کر کے موسا کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ انسان کی فطرت ہے حتیٰ کی کافروں کی بھی فطرت یہ ہے کہ جو دنیا کو بنانے والا ہے جو دنیا کا خالق اور مالک ہے جو سب کا مالک ہے وہ اوپر ہے غیر مسلموں کا بھی کافروں کا بھی عقیدہ ہوتا ہے لیکن ہم سوچ یہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ سوال کیجئے کہ اللہ اقبام کہاں کہتے ہیں کہ اللہ اقبام ہر جگہ موجود ہے اللہ کے صاف الرحمٰن اور شبا اللہ کی ذات اور پر مستوی ہے اور اس پر جلوہ فروز ہے قرآن کے اندر بہت ساری آیت اس طرح کی ساتھ آیتیں ہیں اور دیگر آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی علو کو بیان کیا آمین تم منفی سما کیا تم اس ذات سے محفوظ ہو گئے ہو معمون ہو گئے جو آسمانوں کے اوپر ہے اور یکسوا بک مل کہ تمہارے اوپر کہ تمہارے لیے تم کو زمین کے اندر دھسا دے کیا تم اس بات سے معمون ہو گئے ہو کتنی ساری آیتیں اس میں اللہ رب العالمی نے اپنی بلندی کو ذکر کیا علو کو ذکر کیا ہے اور سات مقامات پر واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ارف پہ فروخت ہے اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں ہمارے نبی کے پاس ایک عورت لائی گئی نوڑی آپ اسے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر آسمانوں کے اوپر ہے پھر آپ نے پوچھا میں کون ہوں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اس لیے مسلم کی روایت ہے ہمارے نبی نے کہا عتقاف نہ مومومن اس کردے مومن عورت ہے مومن ہونے کے لیے ایمان درست ہونے کے لیے یہ ایمان رکھنا ضروری ہے اللہ تعالی کی ذات اور پر جواب ہوتا ہے اس روٹی نے جواب دیا کہ اللہ تعالی کی ذات اوپر موجود ہے آج بڑے بڑے علماء سے آپ پوچھیں گے یا بڑے بڑے لوگوں سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالی کی ذات کہاں ہے کچھ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم کوئی کہے گا سینے میں ہے کوئی کہے گا ہر جگہ ہے کوئی کہے گا پتہ نہیں کہاں ہے کوئی کہے گا دماغ میں ہے کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا کوئی یہ بھی کہے گا کہ سوار ہی نہیں کرنا چاہیے ہم بھی صلی سلو... کرتے تھے لوگوں سے کسی کے ایمان کو جانچنے کے لیے پہلا سوال عین اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں آپ نے سوال کیا اس عورت سے اس لوٹے سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے لہذا اس طرح کا سوال کرنا یہ دین کے اندر غلط نہیں ہے یہ کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے یہ, یہ یہ عقیدہ ہے ہمارا پورے انبیاء کا عقیدہ تھا یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پلو فروز ہے اس طرح کا سوال کرنا اسلام کے اندر ناجائز اور حرام نہیں ہے یہ اس پر انسان کے ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے بہت ساری ہیں اس کے سے جس میں اس عقیدے کو واضح طور پر بیان کیا گیا اور اس پر باقاعدہ پورے امت کا سلب سالح کا اجماع ہے بعد میں صوفیہ اور جہنیا اور متضلاع پیدا ہوئے تو انہوں نے یہ شوشا نکالا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر کے موجود ہے ورنہ ان سے پہلے تمام صحابہ کا, کا, کا ام کرام کا سب کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ اور بامل کی ذات اور پر جلوہ فروز اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے بعد میں لوگوں نے سوچا چھوڑا اور جب کسی چیز پر ہجما واقع ہو جائے اس ہجما واقع ہونے کے بعد اگر کوئی مخالفت کرتا ہے اس مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. وہ مخالفت قرآن کے خلاف ہوتی ہے سنت کے خلاف ہجما کے خلاف ہوتی ہے لہذا اس مخالفت کا کوئی اعتبار اسلام کے اندر نہیں ہوتا ہے. آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے اور عشما ہے کہ قادیانی کافر ہے مسلمان نہیں ہے آج سے پچاس سال کے بعد سو سال کے بعد اسے لوگ آ جائیں جو ان کو بھی مسلمان ماننے لگیں ان کا کہنا سلاسل بادیل ہوگا کیونکہ اس پر عجمہ واقع ہو چکا اس پر تمام مسلمانوں کے اتفاق ہے کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا ان کے کفر ہونے کے بارے نہیں لہذا عجمہ کے واقع ہونے کے کئی سالوں یا صدیوں کے بعد اگر اسے لوگ پیدا ہو جائیں اور یہ کہیں کہ نہیں خادیانی بھی مسلمان ہیں ان کا قول نہیں مانا جائے گا ان کا قول کتاب اللہ اور سنت رسول اور عجمہ کے خلاف مانا جائے گا وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے. اس پر تمام صحابہ کا تعبیر کا طب تعبیر کا ام کرام کا جب تک یہ لوگ نہیں پیدا ہوئے تیسری صدی ہجری کے اندر اس وقت تک تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ اللہ اباب کی ذات پر فروغ ہے اوپر ہے اللہ اباب کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے یہ بعد میں لوگوں نے اس طرح کے عقیدے گڑھے فلسفہ سے متاثر ہو کر کے غیر مسلموں سے متاثر ہو کر کے اس طرح کی باتیں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے نو عبالم اللہ تعالیٰ تمام باتوں سے بلند ہے برتر ہے یہ نقص ہے کمی ہے یہ اللہ رب کے لیے الو ہے بلندی ہے اللہ کے لیے کمال ہے لہذا اس طرح کا عقیدہ رکھنا غلط ہے یہ ہمارے ہاں کے سریت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں ہمام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا میں واضح طور پر آج کے خطبے میں بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کا اس مسئلے میں عقیدہ کیا تھا ان کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ اللہ ربامنی کی ذات اور پر جلوا فروغ ہے ان کے شاگردوں نے بیان کیا ہے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ان کے شاگردوں نے امام بونیفر رحمد اللہ علیہ کے تعلق سے اور یہ تمام عملہ کا عقیدہ تھا کیونکہ ہمارے ہاں کے لوگ انہی کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں جبکہ ان کے اس عقیدے کو نہیں مانتے ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا نا ازب اللہ کے اللہ اقبام ہر جگہ بلکہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ کوئی کہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ مسلمان ہی اس کو کافی مان لیتے ہیں امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ جو ہے الفق الکبر صفائی ایک کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے من لا ربی فی او اوفل الارض فقط کفر جس نے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ میرا رب آسمانوں کے اوپر ہے یا زمین کے اندر ہے فقط کفر اس نے اس نے کفر کا کام کیا وہ من قال ایسے ہی جس نے یہ کہا انہو الرش کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے ولا ادری العرش و او اوفل الارض لیکن مجھے نہیں معلوم کی ارش آسمانوں کے اوپر ہے یا زمین میں ہے وہ بھی ویسے ہی ہے جس نے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کہا ہے آسمانوں کے اوپر یا زمین میں، اس نے کفر کیا ایسے ہی جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالی کی ذات عرش پر ہے لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ عرض آسمانوں کے اوپر ہے یا زمین میں ہے اس نے بھی وہی کام کیا اس نے بھی کفر پہ کام کیا اور ایک سو پچیس کے اندر ایک سو پینتیس کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے اور یہ کتاب ان کی طرف منسوب ہے کہ یہ کتاب انہیں کی تصنیف ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف نسبت کی گئی ہے اس طریقے سے ابن و ابلغ حنفی اللہ علیہ بہت مشہور امام اور محدث گزرے ہیں مثلا کے حام صن کا تعلق تھا بہت بڑے امام تھے امام تحوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام اور محدث گزرے ہیں انہوں نے عقیدے کے اندر ایک کتاب لکھی علقیدہ تحویہ جو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر نہیں پڑھائی جاتی وہاں پڑھائی جاتی ہے جو صحیح عقیدے کے لوگ ہیں لیکن جو اپنی نسبت کرتے مام ابونیما کی طرف ان کے مدرسوں کے اندر یہ کتاب نہیں پڑھائی جاتی یہاں ہم لگتے سعودی عرب अंदर اسلامیہ مدینہ کے اندر باقاعدہ یہ کتاب ہم نے پڑھی یہاں بھی داخل صاحب ہیں اور ہمارے یہاں بھی جو سلم سالین کے عقیدے اور منہج پر ہیں ان کے یہاں باقاعدہ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے کیونکہ ان کا بھی عقیدہ وہی چھوڑ دیا اور ان کے عقیدے کو نہیں اپنایا وہ اپنی کتاب شعل العقید التحیہ 288 کے اندر بیان کرتے ہیں کہ وہ کال ابو اسماعیل الحروی فی کتاب ہی الفاروق کہ ابو اسماعیل الحلوی بھی بہت بڑے امام تھے انہوں نے بیان کیا اپنی کتاب فاروق کے اندر اپنی صنعت سے یلا متی البرخی متی البلخی کی تک متی البلخی امام بخاری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا ام من قال جس نے یہ کہا لا عارف ربی کی مجھے نہیں معلوم یا رب آسمان میں, یا زمین میں ہے فقال عنیفہ فقال رحمۃ اللہ علیہ جواب دیا فتوا دیا کہ اس نے عمر کیا لأن اللہ تعالی يقول اس لئے تعالیٰ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور الرحمٰن اللہ کی ذات عرض پر مستوی ہے عرص پر بلند ہے وہ الشروفاد اور اللہ تعالیٰ کر ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے کل تحفہ انقاد متی البلقی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر وہ یہ کہتا ہے انہوں الرش کہ اللہ تعالیٰ عرش پر تو ہے ولا کن لیکن وہ آدمی کہتا ہے لا ادری العرش و فما مجھے یہ نہیں معلوم کہ عرش آسمان میں ہے زمین میں ہے ہوا کافر کون کہتا یہ امام منیفر احمد العلیہ وہ کافر ہے انسان اگر ایسا کہے لیکن اس آدمی کے اوپر اگر کسی آدمی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا تو اگر کوئی آدمی کہے یہ تو اسے سوال کیا جائے گا اس کو سمجھایا جائے گا اگر وہ مان جاتا ہے اللہ اگر نہیں مانتا ہے تب اس کے بعد اس کے اوپر علما حکم لگائیں گے ایک عام فتویٰ ہے کہ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے وہ کفر کا عقیدہ وہ کافر ہے لیکن کوئی آدمی کافر کب ہوتا ہے جب تمام شرطیں پائی جائیں اور تمام رکاوٹیں رخ ختم ہو جائیں ہو سکتا جاہل ہو ہو سکتا ہے اسے نہ معلوم ہو ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی شبح ہو ہو سکتا ہے کسی نے اس کو ہی بتایا ہو ہو سکتا ہے کسی نے مجبور کر دیا ہو اگر تمہیں نہیں کہو گے تو ہم تم کو قتر کر دیں گے مجبوری میں کوئی کہہ رہا ہو بہت ساری رکاوٹیں ہو سکتی ہیں اس لیے بےآ نہیں کسی ایک آدمی پر حکم لگانے کے لیے پہلے اس پر دلیل اور حجت قائم کرنی پڑے گی تب اس آدمی کے اوپر حکم لگے گا ویسے ایک عام قاعدہ ہے یا ایک عام فتبہ کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا تو اس کے اوپر یہ ہوگا کہ وہ کافر ہے لیکن کسی بے علی شخص پر حکم لگانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ تمام شرطیں پائی جائیں اور تمام رکاوٹیں دور ہوں تمام فرماتے کہ وہ کافر انہو انکرہ انہو فی فرماتے کیونکہ اس نے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں کے اوپر ہے فمن ان فی فشما فقط کفر جس نے اس بات کا انکار کر دیا اللہ کے بارے میں کہ آسمانوں کے اوپر ہے کے کام کیا اس کے بعد نہیں مانی جائے گی ممنسا ان لوگوں میں سے جو اپنے نسبت ابو حنیفہ کے مسلک کی طرف کرتا ہے اور اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آدرس پر ہے اس کے بعد کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا فقط انتصب علیہ طوائف متضلہ وغیرہ کیونکہ حنیفہ کی طرف معتضلاء کی جماعتوں نے نسبت کی اور ان کے علاوہ لوگوں نے بھی نسبت کی مخالف الحفی تصیر اعتقاداتی یہ لوگ امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر عقیدے کا انکار کرنے والے مخالفت کرنے والے ہیں وقد انتصمِ علیک و شاہ فی اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ امام شاف امام مالک امام احمد کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں میں یوں خالف ہوں فی بعد اعتقادات کہ جو ان کے عقیدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اور ان کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ اس کا یہ کہنا اماموں کے خلاف ہے قرآن اور حدیث کے خلاف اور رجمانی کے خلاف ہے وقصۃ و ابیا یوسف فشتعبتی اور ابو یوسو رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بشر الموسی قریشی کے توبہ کرانے میں لمبا ان کراقون اللّہ ازلہ وز الفقل عرش مشہور آ جب اس نے اس بات کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے بشر المریشی ایک آدمی گزرا ہے اس نے اس بات کا انکار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ آسمانوں پر نہیں ہے اللہ تعالی کی ذات عرش پر نہیں ہے تو امام وریفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور شاگرد ہیں امام معیشہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام وہ اس کے پاس گئے اسے مناظرہ کیا اسے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے قرآن کی آیتیں پیش کی اجماع پیش کیا حدیثیں پیش کی عقل سے اور تمام چیزوں ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نہیں اس پر ہے اس کے بعد وہ ڈٹا رہا اس کے اوپر کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا تمام باتوں کو ان تمام دلیلوں کو نہیں مانتا انکار کیا اس نے امام بونیفر رحمۃ اللہ نے اس کو تعبہ کرایا کہ اگر توبہ کرے گا تو ٹھیک ہو نہ تو کافر ہو جائے گا تو یہ واقعہ مشہور ہے ابن ابن ظارف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عبد عبدالرحمان بن احابی عبد ہو بن رہنبی حاتم اور دیگر علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے یہ میں کن کے اقوال پیش کر رہا ہوں امام بونیفر رحمت اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں ان کے ان کے مسلک پر چلنے والوں کے اخبار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آج جو ہمارے یہاں کے اکثر لوگ انہیں کی نسبت کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا عبد کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے اللہ کی ذات عرش و جلوہ ہے یہ معراج کا ایک میغام ہے ہمارے لیے پوری امت کے لیے ساری انسانیت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ بھی آسمانوں کے اوپر موجود ہے اس لیے میراج کا واقعہ پیش آیا ہے دوسرا پیغام جو میراج کے واقعے سے ہمارے ہے مہراج وہ پیغام ہے نماز کی پابندی کا وہ اکثر لوگ جو آج جشن مناتے ہیں وہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے نماز کی پابندی نہیں کرتے مہراج میں اللہ رب بلالہ نے نماز کو فرض کیا یہ پیغام ہے آپ جشن منالیں پیغام کو بھول جائیں پیغام کا اہتمام نہ کریں جشن کا کیا فائدہ ویسے بھی شمان سید کے اندر یہ حرام اور بداخ ہے یہ پیغام ہے میراج کا کہ اللہ رب الامی نماز کو فرض کیا معراج کے کی اندر اکثر معاملات چیزیں دنیا کے اندر اللہ نے فرمائیں لیکن نماز کی فرضیت کے لیے آپ نے آسمانوں کی سیر کی اللہ تعالیٰ اس کے پاس گئے اور اللہ ہر غلامی نے آپ کو نماز کا تحفہ تھا فرمایا یہ تحفہ اگر ہم نے گوا دیا یہ تحفہ اگر ہم نے چھوڑ دیا ضائع کر دیا برباد کر دیا انسان کے لیے کامیابی نہیں ہوگی اللہ قسور قیامت کے دن سب سے پہلا امال میں سے جس کا حساب لیا جائے گا نماز کا حساب لیا جائے گا فعل صلاحت اگر نماز اچھی طریقے سے نکل گئی فقط افلا ونجا وہ کامیاب ہو گیا وہ ان فصدت اور اگر نماز ہی فاصل ہو گئی فقط خواب و خصر وہ نا، ناکام ہو گیا نا ہو گیا وہ خسارے میں پڑ گیا تو سب سے پہلا امان میں سے جس کا قیامت حساب لیا جائے گا وہ نماز کا حساب لیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں روح نکلنے کا وقت ہے آپ نے جن باتوں کی وصیت فرمائی ان میں سے آخری وصیت آپ نے بھی فرمائی الصلاح صلاح صلاح اما ملک کو نماز نماز نماز کی پابندی کرنا اور جو تمہارے ماتحت ہیں لوڑیاں ہیں غلام ہیں ان کا خیال رکھنا کیونکہ وہ کمزور ہیں بڑوں کا تو سب خیال رکھتے ہیں کمزوروں کا کوئی خیال نہیں رکھتا یا کم لوگ خیال رکھتے ہیں کمزوروں کا خیال رکھنا یہ انسان کی بڑائی ہے بڑوں کا خیال رکھنا یہ بڑائی نہیں ہے بڑوں کا تو ہر انسان خیال رکھتا ہے آپ چھوٹوں پر شفقت کریں چھوٹوں کا خیال رکھ رہے ہیں آپ کے جو ماتحت ہیں آپ کے جو خادم اور نوکر لوگ ہیں ان کا اگر آپ خیال رکھتے ہیں یہ شریعت کی طاقت کی کا حکم ہے اور یہ شریعت کی تلقین ہے کہ چھوٹوں پر دھیان دیا جائے ان کا خیال رکھا جائے اور صلاح صلاح صلاح تین مرتبہ آپ نے فرمایا نماز نماز اور نماز نماز کی پابندی کرنا دنیا سے آپ نقصت ہو رہے ہیں دنیا سے آپ جا رہے ہیں لیکن جن چیزوں کی نصیحت وسیعت آپ نے فرمائی ان میں سے نماز کی حیثیت فرمائی چاہے ہنسے فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں کو جب حت لکھتے تھے جہاں تقوی کی وصیت کرتے تھے اس کے بعد نماز کی وسیعت کیا کرتے تھے کہ نماز کی پابندی کرنا تو نماز اس نے چھوڑ دیا اس نے دین کے سارے اعمال کو برباد کر دیا سارے اعمال کا چھوڑ دینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا جس آدمی نماز کو چھوڑ دیا اسے نماز یہ درس ہے ہمارے لیے یہ اہم پیغام ہے ہمارے لیے معراج کے واقعے سے نماز کو اللہ رب الامی نے آسمانوں کے اوپر معراج میں فرض کیا لہٰذا نماز مومن کی کامیابی ہے نماز مومن کی معراج ہے نماز انسان سے ایک مسلمان سے چھوڑنے کا کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک انسان مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے یہ تصور نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے سر کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے قرآن میں اللہ نے بیان کیا کے نماز کے لیے آتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن بہت کم ذکر کرتے ہیں لیکن نماز کی پابندی کرتے ہیں عشا کی نماز اور فجر کی نماز پر گرا گزرتی ہے فجر کی نماز پڑھنے کے लिए مسجدوں میں آتے تھے آج ہم بغل میں مسجد ہے ہمارے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے لیکن نماز پڑھنے کے के مسجد کے اندر نہیں آتے فجر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے جب ڈیوٹی کا وقت چھ بجے شروع ہو جاتا ہے تب مسجدوں کے اندر کچھ نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتے وہ کس لیے اٹھتے ہیں ڈیوٹی کے لیے اٹھتے ہیں کیونکہ چھ بجے کے فوری بعد ड्यूटी کو ڈیوٹی پر جانا ہے تو چلو ڈیوٹی کے لیے اٹھے گرمیوں میں ساڑھے تین بجے کے آس پاس ہوتی ہے مسجدیں خائی نظر آتی ہے، کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتا فضر کی نماز اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کے لیے نہیں بلکہ وہ لوگ اپنی ڈیوٹی کے لیے اٹھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ بڑا نہیں ہے اللہ کی عبادت بڑی نہیں ہے ان کے نزدیک اپنی ڈیوٹی بڑی ہے جو انہوں نے دنیا کے لیے ڈیوٹی کر رکھی ہے اس کو سب سے بڑی سمجھ کر تو نماز میرے بھائیوں یہ پیغام ہے معراج کا کہ انسان نماز کی پابندی کرے کیونکہ نماز یہ ہمارے درمیان اور کفر اور شرق کے درمیان حد فاصل ہے اللہ کے سو قدیش ہے الحد العزی بین و بینسل منترکہ کفر ہمارے درمیان اور کافلوں کے درمیان جو حد فاصل نماز ہے جسے نماز کو چھوڑ دیا اس نے قفر کا کام کیا بین اور قفر و کے کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے جسے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر اور شرک کا کی کام کیا اتنے واضح نصوص موجود ہیں اتنی آیتیں موجود ہیں اتنی حدیثیں موجود ہیں اس کے بعد اسلام کا دوسرا رکر ہے کہ کسی بھی صورت میں انسان کے لیے نماز معاف نہیں ہے کہ انسان نماز چھوڑ دے بیمار ہے تو بھی پڑھنا ہے ناپاک ہے تو بھی پڑھنا ہے کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتا بیٹھ کر کے پڑھنا ہے لیٹ کر کے پڑھنا ہے اشاروں سے پڑھنا ہے لیکن نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے جب تک انسان کی جان باقی ہے جب تک انسان کی روح باقی ہے خوش باقی ہے اس وقت تک نماز انسان کی معاف نہیں انسان جنگ میں ہو کافروں سے لڑائی کر رہا ہو اس بھی انسان کے لیے نماز معاف نہیں ہوتی ہے ایک جماعت نماز پڑھے گی امام کے ساتھ اور ایک جماعت دشمنوں کا مقابلہ کرے گی خطرہ ہے کہ مسلمانوں کا ملیا میٹ کر دیا جائے مسلمانوں قتل عام ہو جائے لیکن اس کے باوجود بھی میدان جنگ کے اندر بھی نماز پڑھنے سے رخصت نہیں دی گئی یہ نہیں کہا گیا کہ نماز نہ پڑھو جان کا خطرہ ہے جان کا معاملہ نہیں اتنا بڑا معاملہ کس موقع پر بھی نماز کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے شریعت کے اندر یہ کہا گیا کہ ایک جماعت دشمنوں کا مقابلہ کرے گی اور ایک جماعت امام کے ساتھ نماز پڑھے گی جان کا خطرہ اس کے باوجود بھی نماز کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہم اٹھے کھٹے ہیں تندرست ہیں کوئی بیماری نہیں گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اذان ہوتی ہے اذان سنتے ہیں حیا صلی ہی اللہ علیہ اور فلاح کی, کی آواز ہمارے کام سے پڑاتی ہے کہ نماز کے لیے آؤ کامیابی کے لیے آؤ اس کے باوجود بھی اپنے بستر کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں کیا چھوڑیں گے ہم اللہ کے جو انسان بستر نہ چھوڑ سکتا ہو جو انسان نیند کو قربان نہ کر سکتا ہو اللہ کی راہ میں کیا قربان کر سکتا ہے یہ سارے کھوکھلے دعوے ہیں لوگوں کے کہ ہم نبی کے لیے کریں گے دین کے لیے کریں کوئی کچھ نہیں کر سکتا جو انسان قربانی نہ دے سکتا ہو کی جو انسان اپنے جو ہے نیند کو چھوڑ نہ سکتا ہو وہ انسان کیا دین کے لیے قربانی دے سکتا نیند کو چھوڑنے میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگتا آپ کی کوئی چیز نہیں صرف ہوتی اس کے باوجود بھی انسان نماز پڑھنے کے لیے مجھے کے اندر نہیں آتا تو میرے بھائی نماز کی پابندی کیجیے نماز کا اہتمام کیجئے نماز یہ بہت بنیادی چیز ہے اسلام کے اندر دوسرا رکن ہے اسلام کی عمارت اسی پر قائم نہیں ان چیز اس پر بھی قائم ہے اگر کسی نے اس کا انکار کر دیا اسلام کے دائرے سے نکل جاتا اللہ رب نے قرآن کریم کے کی دربیان کیا ہے کہ جہنوں سے پوچھا جائے گا سلیم جہانبیوں سے پوچھا جائے گا تم دنیا میں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے ہمارے ساتھ کام کرتے تھے آتے جاتے تھے سفر کرتے تھے سب کچھ ہمارے ساتھ تھا تم جاننا بھی کیوں چلے گے ہمارے ساتھ جنت کے اندر تم کیوں نہیں آئے اور المنق من المسلیم سب سے پہلا جواری ہوگا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے سورہ میں اللہ نے بیان کیا لم نقو مسلیم ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے سب سے پہلا ان کا جواب ہوگا فویل مسلم ان نمازیوں کے لیے غیر ہے اللہ صلاحت حمساہ جو نمازوں کو بھول کر کے پڑھتے بھول بھول کر کے نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم کی وہی سنائی گئی جو یا نماز نہ پڑھے جو یا نماز نہ پڑھے ایسے آدمی کا حکم کیا ہوگا ایسے آدمی کا اثر کیا ہوگا ہمارے بھی فرماتے ہیں منحا فضا علیہ فقاط نورن و برحان قیامہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا اس کے لیے دلیل ہوگی اور اس کے لیے کیا ہوگی یہ قیامت کے دن نجات ہوگی کون نماز یہ نماز نور ہے یہ نماز یہ دلیل ہے آپ کے ایمان کی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ مومن ہیں یہ دلیل ہے آپ کے مومن ہونے کی نماز پڑھنا یہ روشنی ہوگی قیامت کے دن تاریخیوں میں آپ کو نماز کے ذریعے روشنی ملے گی اور لم يحافظ اور جو نماز کی پابندی نہیں کرتا لم نور ولا برہان قیامت کے دن نہ اس کے پاس نور ہوگا نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی نہ اس کے پاس نجات ہوگی وہ یقون و نہ فراہوم نہ وہ حامانہ وہ بن خلف اور وہ قیامت کے دن فرون کے ساتھ حمان کے ساتھ اور اور ابے بن خلف کے ساتھ ہوگا ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا حصہ ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا ہے قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا ایسے لوگوں کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن جو منکرین خدا تھے جو اللہ کے انکار کرنے والے آخرت کے انکار کرنے والے تھے نبی پر ایمان لانے والے نہ تھے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا مسجد اسے اٹھا جائے گا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑا پیغام ہے میرا کا کہ انسان نماز کی پابندی کرے نماز کے تو انسان کے لیے کامیابی ہے نماز کے اندر انسان کے لیے نجات ہے دنیا کے اندر دور آخرت کے اندر بھی یہ بڑے اور بھی پیغام ہیں لیکن جو پیغام اگر ہم نے یاد رکھا ایک عقیدے کا پیغام ہے اور دوسرا نماز کا پیغام ہے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کا جلوہ فروز ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے یہ کفر کا عقیدہ شرک کا عقیدہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے یہ, یہ عقیدہ رکھنا قطان جائز نہیں اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ نماز کی ہم کو پابندی کرنی چاہیے تو کہ عقیدے کے بعد اللہ اس کے رسول پر آخرت پر ایمان کے بعد جو سب سے اہم چیز اسلام کے اندر وہ نماز ہے لہٰذا یہ دونوں اہم پیغام اس میں کے واقعے سے ملتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے جشن تو بنا لیا لیکن جو پیغام ہے ان دونوں پیغاموں کو بھول دیا اس لیے آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر یہ دونوں پیغام کی کوئی جھلکی نظر نہیں آتی ان کے عقیدے کے اندر بعض نماز کی پابندی نہیں نماز کا اہتمام نہیں اس لیے ان دو پیغام کو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حرب الامین ہمیں ان پیغام کو یاد رکھنے کی توفیق رائے چھپائے تو اللہ ہمارے عقیدے کی صلاح کروائے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے اللہ حرب الام ہمیں اپر ربی کی سنتوں پر قائم رکھے ہر طرح کی شرک اور و, و سے محفوظ رکھے امین بارك الله لكم في القرآن عظيم ونا فعن اياكم بلا آج ذكي الحكيم إنه تعالى جباد ملكم برروف الرحيم